ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ بَشْكُرُوا لِلَّهِ بَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْذِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يبتغون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم بالحق ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں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 وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ان مشرقین کا ذکر فرمایا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو جھوٹے خداؤں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے اسی شریک ٹھہرانے کا ایک شاخسانہ یہ تھا کہ انہوں نے نہ جانے کس بنیاد پر بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا مثلا یہ کہ بعض اوقات کسی جانور کو وہ کسی بدھ کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے جس کو صاحبہ کہتے تھے اور اسی طرح کی بہت سی رسمیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھیں جس کے نتیجے میں بہت سے جانوروں کو وہ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی وہاں اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کی ان رسموں کو قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ کس طرح انہوں نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی پاک حلال باقیزہ چیزوں کو بھی حرام کر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کے شرک کی ایک صورت ایک بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے شرک کا ایک حصہ یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے اور شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار نہ دیا گیا ہو تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو تو بے شک حرام کرنا حرام ہی سمجھنا ضروری ہے چاہے وہ قرآن کریم میں آئی ہوں یا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا بیان فرمایا ہو لیکن اپنی طرف سے گھڑ کر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ, یہ بھی ایک طرح سے شرک کا ایک شعبہ ہے کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اشتقاق ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حرام کرتا ہوں فلاں چیز کو تو یہ ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے اشتقاق میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے تو یہ کا ایک شعبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا یو ہنہ اے لوگو اور اس لوگوں کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہوتے ہیں تو گویا یہ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کو ہے جن میں غیر مسلم بھی داخل ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گا کلو فی الارض حلالا طیبا زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام قرار نہیں دیا ان کو کھانے میں کوئی تکلف یا کوئی تمل نہ ہونا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ناجائز ہے کیونکہ یہ جو تم نے رسمیں بنا لی ہیں کہ فلاں جانور ہمارے لیے حرام ہے تو یہ حقیقت اللہ تعالی نے تو یہ حکم نازل کیا نہیں تھا تو یقینا شیطان نے تم کو سجایا ہے اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم نہ آئے تو محض کسی ایک شخص کے کھڑے ہو کر کہہ دینے سے کہ یہ چیز حرام ہے وہ حرام نہیں ہوتی وہ درقیقت شیطان کی طرف سے ایک گمراہی کا ایک راستہ پیدا کیا جاتا ہے لہذا آج فرمایا تک توڑو خطوط اس اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف سے جاتا ہے انہ لکم گم مبین یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے اور پھر آگے بھی فرمایا کہ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ نمایام رکم بسو اب الفشا اللہ مالا تین باتیں فرمائیں کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے ایک تو برائی کا ایک بے حیائی کے کام کا اور تیسرے یہ کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ تمہیں جن کا علم نہیں ہے تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے لیکن تم اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دو تو برائی میں تو ہر گنا داخل ہے بسنجھوٹ بولنا رشوت لینا وغیرہ وغیرہ تو شیطان حکم دیتا ہے کہ اس قسم کے کام کرو اس کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے اور فاشٹہ کا لفظ پرانے کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے یہ ہر اس عمل کے لیے ہے جو بے حیائی کا ہو بے شرمی کا کام ہو تو شیطان جو ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کے کام پر انسانوں کو اکساتا ہے اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں آگے علم نہ ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بات منسوب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے یا یہ حکم دیا ہے یہ کسی انسان کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس یقینی طور سے یہ علم نہ آ گیا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے مثلا قرآن کریم میں آ گیا ہو اللہ کے پیغمبر آپ کو آ کر بتائے تو بے شک آپ کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لیکن اگر نہ قرآن کہہ رہا ہے نہ اللہ کا پیغمبر بتا رہا ہے اپنی طرف سے تم نے کوئی باتیں گھڑ لی ہے اور اس کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کرتے ہو تو یہ درقیقت شیطانی عمل ہوتا ہے شیطان تمہیں اس پر اکساتا ہے کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں اللہ سبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو کیسے حرام کر لیا اللہ تعالی سے تو کوئی حکم ایسا آیا نہیں تھا اور اس کے بجائے تم اللہ سبارک و تعالیٰ نے جو تم پر حکم نازل کیا ہے یعنی قرآن کی صورت میں اس کی پیروی کرو تو اس کے جواب میں وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح دیکھتے چلے آئے ہیں لہذا ہم انہیں کی اتباع کریں گے انہیں کی پیروی کریں گے چنانچہ فرمایا کہ وہ ادا کیرل جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اطب پیروی کرو ماں انض اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے قالو تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بل نتبعو ما الفینا الحا بل نکتب نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے ما الفینا جن پر پایا ہے ہم نے علیہ آ انا اپنے باپ دادوں کو تو ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے بار تعلیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اول اوکان بل اچھا اس صورت میں بھی ان کو اپنے باپ دادوں ہی کی پیروی کرنی چاہیے جبکہ ان کے باپ دادا ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں لا یقیلون سیم کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ولا یادون اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات گھڑ لی ہو یعنی باپ دادوں کی پیروی کرنا کسی ایسے معاملے میں کہ جس کا حقیقت میں حق صرف اللہ تبارک وطالعہ کو ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اور اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے کہ کوئی حلال یا حرام کوئی بات کہہ دی کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو نہیں نہ قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نہ کسی پیغمبر کی تعلیم میں اس کو حرام قرار نہ دیا گیا ہو اور کوئی شخص سے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو چاہے وہ نسلن بعد نسلن اس کے بعد نسلوں تک اس کو برا سمجھا جاتا رہا ہو لیکن ان لوگوں کے نسلوں کے برا سمجھنے کی وجہ سے وہ چیز بری نہیں ہو جاتی ان کے غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صاحبہ کو حرام کر لیا اپنے اوپر یعنی اس جانور کو جس کو بتوں کے نام پر چھوڑا ہے تو اس لیے آرام کر لیا کہ ہم باپ دادوں سے یہی سنتے چلے آئے ہیں اب باپ دادوں کے پاس تو کوئی دلیل تھی نہیں تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل ہو اور وہ تمہارے سامنے آ جائے ان کو خود ان کے اندر عقل ہو فہم ہو دین کی سمجھ ہو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی بھی ہو تو بے شک ان کی پیرا کر لو لیکن جب ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں نہ ان کی خود ذاتی سمجھ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ایسی آئی ہے تو پھر ان کے پیچھے چلنا یہ کسی طرح بھی ایک عقل مند انسان کا سیوا نہیں ہو سکتا یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے بعض مرتبہ اس قسم کی آیتیں اس صورت حال پر بھی چسپاں کر دی جاتی ہیں کہ بعض اوقات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ہمیں حکم معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وہ لوگ کہ جو براہ راست قرآن و سنت سے مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ کسی ایسے عالم کی طرف رجوع کریں جس کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم ہو اور پھر وہ جس چیز کو حلال کہتا ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں تو بعض مرتبہ امام ابنی فرحمۃ اللہ علیہ کو قرآن و سنت کا بڑا عالم سمجھتے ہیں تو جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امام ابنی فرحت اللہ کی اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اگر کسی چیز کو حلال کہا تو حلال سمجھتے ہیں جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھتے ہیں تو بعد لوگ اس کے اوپر یہ آئے چشمہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو باپ دادوں کی اتباع ہوئی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے یہاں صاف صاف کہہ دیا کہ باپ دادوں کی پیروی اس وقت ناجائز ہے یا حرام ہے جبکہ ان کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو نہ ان کے پاس دین کی سمجھ ہے اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے ہدایت کوئی قرآن و سنت کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی پیروی بالکل شرک مرادف ہے لیکن اگر کسی عالم کی پیروی اس بنا پر کی جائے کہ بھئی ہمارے پاس تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے اس کے پاس ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قرآن و سنت کی تشریح میں کہہ رہا ہے وہ خود اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں نکال رہا بلکہ قرآن و سنت کے حکم کی تشریح ہمارے سامنے کر رہا ہے اس طرح اس کے علم پر اس کے فضل پر اس کے تقبا پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اگر اس سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کریں تو اس پر یہ پھگتی نہیں کسی جا سکتی کہ یہ باپ دادوں کی پیروی ہو رہی ہے اس لیے کہ کوئی بھی شخص جب کسی عالم سے کوئی سوال کرتا ہے یا ہم لوگ مثلاً امام ابو رحمۃ اللہ کی امام شافی کی امام احمد یمن حنبل کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کے بارے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے دل میں اعتقاد یہ نہیں ہوتا کہ یہ خود حلال و حرام کرنے والے ہیں بلکہ اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں لہذا انہوں نے قرآن و سنت سے جس چیز کو سمجھا ہوگا تو وہ ہماری سمجھ سے بہتر ہوگا اس نقطہ نظر سے جب ہم ان کی تقلید کرتے ہیں یا ان کے حکم کو مانتے ہیں یا ان کے جس بات کو وہ حلال کہتے ہیں اس کو حلال جس کو حرام کہتے ہیں حرام سمجھتے ہیں تو یہ آیت اس کے اوپر سادق نہیں آتی جس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اگر بلفرض ایک ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ مثلا اس معاملے میں امام ابانی فرحت اللہ نے جو بات فرمائی تھی اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صاف سری حکم موجود ہے بے کہ ہم اس موضوع کی تمام احادیث کا جائزہ لے چکے ہوں اور ہمارے اندر جائزہ لینے کی صلاحیت بھی ہو تو اس صورت میں امام ونیفہ کی بجائے جس پر عمل کریں دوسرے یہ کہ یہ کسی امام ونیفہ اللہ علیہ کی یا کسی عالم کی تقلید اس وقت کی جاتی ہے جبکہ جزوی مسائل کا معاملہ ہو لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی اسی طرح یہاں پر عقائد کے معاملے میں کسی کی پیروی نہیں کی جاتی قرآن و سنت کے جو عقائد ہیں بالکل واضح ہے اور انہی پر عمل کیا جاتا ہے لیکن ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں پر ہم براہ راست قرآن و سنت سے مسائل کا خود استمبا نہیں کر سکتے تو وہاں پر ان کی فہم اور ان کے علم فضل پر اعتماد کیا جاتا ہے لہذا اس کو یہاں پر چسپا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ باپ دادوں کی پیروی اس وقت ناجائز ہے جبکہ ان کے اندر نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو لیکن عقل اور ہدایت ہو اور وہ ہدایت کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہے ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنے میں کوئی مداخہ نہیں ہے